بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے لا اقسم بهذا البلد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی حدل بلد اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے والدیوں اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی لقد خلقنا الانسان في كبد در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے اح سب یقدر علیہ احد کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا لو اہلک کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا ان لم و احد کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا الم نال ہوں آئی نئی کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور و و ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے وہ دئی اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقے کے دن کسی قریبی ذا قوروبہ یتیم یا خاک نشین او مسکین تین کو کھانا کھلانا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ہلکے خدا پر رحم کی تلقین کی البل یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے والذین ہم اصحاب المشأمہ اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں آل مقصدہ ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی